امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغا کے خطبہ نمبر 147 میں ارشاد فرماتے ہیں یہ خطبہ امیر المومنین علیہ السلام نے وقت شہادت کے موقع پر ارشاد فرمایا امیر علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ہر شخص اسی چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہے اور جہاں زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا ہے موت سے بھاگنا اسے پا لینا ہے میں نے اس موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا ہی زمانہ گزارا مگر مشیت عزدی یہی رہی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں اس کی منزل تک رسائی کہاں وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے تو ہاں میری وسیعت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع برباد نہ کرو ان دونوں ستونوں کو قائم و برقرار رکھو اور ان دونوں چراغوں کو روشن کیے رہو جب تک منتشر پرا نہیں ہوتے تم میں کوئی برائی نہیں آئے گی تم میں سے ہر شخص اپنی وسط بھر بوجھ اٹھائے نہ جاننے والوں کا بوجھ بھی ہلکا رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ رحم کرنے والا دین سیدھا کہ جس میں کوئی الجھاؤ نہیں اور پیغمبر عالم دانا ہے میں کل تمہارا ساتھی تھا آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا خدا مجھے اور تمہیں مغفرت ادا کرے اگر اس پھسلنے کی جگہ پر قدم جمے رہے تو خیر اور اگر قدموں کا جماؤ اکھڑ گیا تو ہم بھی انہیں گھنی شاخوں کی چھاؤں ہواوں کی گزرگاہوں اور چھائے ہوئے ہوئے کے کے میں تھے لیکن اس کے جمع ہوئے لکے چھٹ گئے اور ہوا کے نشانات مٹ گئے میں تمہارا ہمسایا تھا کہ میرا جسم چند دن تمہارے پڑوس میں رہا اور میرے مرنے کے بعد مجھے جسد بے روح پاؤ گے کہ جو حرکت کرنے کے بعد تھم گیا اور بولنے کے بعد خاموش ہو گیا تاکہ میرا یہ سکون اور ٹھہراؤ اور آنکھوں کا مند جانا اور ہاتھ پیروں کا بے حص و حرکت ہو جانا تمہیں پندھ و نصیحت کرے کیونکہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ منظر بلیغ کلموں اور کان میں پڑنے والی باتوں سے زیادہ معزت و عبرت دلانے والا ہوتا ہے میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم براہ ہو کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسروں کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزلت کی پہچان ہوگی